السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع سب کو سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے دار کتاب میں سے نمبر چھ سو چھبیس ابلک دو سو سو چھبیس شروع سے ابھی تک کی دیتا تھے دو سو جو ہے ٹو ایٹ سکس اور کے درست کی تعداد اور فتح میں میں سے یا مجھے کمر بارہواں مقدس میں ہیں اس کے لغمی تشریح اور توضیحات کے بارے میں اس سلسلے میں مختلف کتابوں سے بارہ تعلق نقل کیا تھا ابھی جو ہے آٹھواں کتاب ہے امام فخر الرازی کی کتاب العوامی البینات میں وہاں آپ فرماتے ہیں امام راضی اس عیس المقدس کی تشریح جو ہے امام غزالی کے کلام سے کرتے ہیں امام محمد غزالی کے کلام سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہترین کلام اس عیس المقدس کی تفسیر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے اس عیسل مقدس کی آپ اس کو نقر کرتے ہیں مدشنہ جو انہوں نے کہا المت کبر کہتے ہیں یرلکل حقیر بلضافت ذات فلاح یر العظم اطولک النفسی و ین ضرو اللہ غیر نظر الملوکھی نظر الملوکھ مالک و حقاق حصد سے الا عابد نظر الملو کی اللعد ہمات فعین قاند حاج ہے روحیۃ صادق کان تکمبر و حق فعین کان ح پسندیدہ شخص ضالق تکمبر تصور ذال کا الل اطلاق اللہ حق اللہ تعالیٰ سبحانہ حق اللہ سبحانہ ولاََََ کا نہ تل کا رو یا باطلطََ ولا یکن مایہ راہ بنن تررد بلازمت کمایہ راہ کا نہ تبر و باطلً مضمومن لقت کال علیہ الصلاۃ السلم حاکن الرب العزت جل جلال القبریاء رداعی ولازمت و اظہاری من واحد منہما و ضفط ہواری و لمہ کان الامرو غزال کا زہر ان تکبر فق حق سبحان ہو بالہ صفۃ مدن و کمال اور بھغیر و حق کی غیر صفت تو یہ جو ہے عربی ہے امام احمد غزالی نے جو ہے ان کی وہ کتاب ہے اللہ مقصد الاسنا کے نام سے اسماء الحسنہ کی تشریح میں تو اس میں سے جو ہے امام غزالی نے امام فخر الدین راضی نے امام غزالی کی عبارت کو پورا پورا عربی نقل کیا ہے اب اس کے ایک اخلاف اس کی جو ہے اللہ سے تشریح کرتے رہنے میں ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے لہٰذا میں ان کے اردو ترجمہ جو ہے آپ لوگوں کو اردو ترجمہ سناتا خلا میں امام غزالی یعنی اس کے تجمہ المتقبر آپ فرماتے ہیں یہ عربی جو آپ کو سنایا تھا اس کے اردو تجمہ وہ ذات ہے جو سب کو اپنی ذات کی بنسبت نسبت المتقبر وہ ذات ہے جو سب کو اپنے ذات کی بنسبت حقیر سمجھتے ہیں اور عظمت و کیریا کو صرف اپنے نفس کے لیے دیکھتے ہیں اور دوسروں کو آقا و مالک اور غلام عبد کی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی خود کو آقا و مالک اور دیگر محلوق کو غلام و اب یہ جو ہے متکبر کی لغبی توضیع ہے پس اگر وہ اپنی اس رویت میں یعنی خود کو اس طرح دیکھنے میں کہ خود آقا ہے سب سے عظمت و خویا خود کے لیے دیکھتے ہیں اور آقا و مالک خود ہیں دوسروں کو محلوق کو جو ہے ابد اور غلام کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے میں ان خود کی طرح دیکھنے میں سچا ہے اگر وہ سچا ہے اور وہ واقع میں بھی ایسا ہی ہے کہ عظمت اور چوریائی اسی کے لیے ثابت ہے اور وہ واقع مالک ہے آقا ہے اور تمام معلوم اس کے مقابلے میں عبد ہے مملوک ہے غلام ہیں تو یہ شخص اس تکبر اور چبریائی اور عظمت کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں محبوب ہوں گے کیونکہ وہ میں جو ہے صاب عظمت ہے واقعے میں صاحب کبریا ہے واقعے میں وہ بادشاہ ہے، آقا ہے مالک ہے تو یقیناً وہ شخص جو ہے لوگوں کی نظر میں محبوب ہوں گے اور تغبر و کیبریائی اور عظمت کا یہ مقام لیکن تغبر و کبریائی عظمت کا یہ مقام جو ہے اللاطلاق یعنی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایسے تکبر ہے کہ ایسے بادشاہ ایسی ذات جو اپنی ذات کو بنسبت نسبت ہے اپنی ذات کے بے نسبت حقیر سمجھتے ہیں انہیں دوسروں کی بے وہ ذات جو سب کو باقی سب کو اپنی ذات کی بہ نسبت حقیر سمجھتا اور وہ واقعی باقی سب حقیر اس کے سامنے وہ کیسے کا محتاج باقی سب اس کا محتاج ہو وہ خالق ہو باقی مخلوق ہوا جو ہے سب کو اپنی ذات کی نسبت حقیر ہے ملازمت کے برائے کو صرف اپنے ذات کے لیے دیکھتے ہیں اور دوسروں کو آقا و مالک اور غلام اب کی نظر سے دیکھتے ہیں یعنی خود کو آقا و مالک اور دوسروں کو اب تو اور غلام کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور یہ صفات جو ہیں حقیقت میں جو ہیں ہر لحاظ سے ایس کے برائے وظمت ہاں اور تقبر کے برائے وعظمت کا یہ مقام اللہ یعنی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا فرماتے ہیں ان کے ثابت کرنا تو چھوڑو تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ رویت یعنی یہ اس طرح دیکھنا خود کو اس حیثیت سے دیکھنا جو اس نے اپنے لیے ثابت کیا تھا یعنی جو, شاہ جو خود کو دوسروں کی نسبت جو ہے باقی سب کو اپنے نسبت حقیر سمجھنا یہ دیکھنا عظمت کے رائے کو صرف اپنے نفس کے لیے دیکھنا دوسروں کو آقا و مالک اور غلام اب کی نظر سے دیکھنا اور خود کو آقا و مالک اور دوسروں کو اور دوسروں کو غلام اب کی نظر سے دیکھتے ہیں جی تو پھر یہ دیکھنا جو ہے باطل ہو واقعی میں وہ ایسا نہیں ہے کسی مقام مرتبہ کا لائق نہیں ہے جیسے فروغ نے کہا انا ربکم کو میں تمہارا سب سے بڑا خود باطل ہے دعویٰ میں وہ کیسے ربکم کو ہو تو ہمارے طرح ایک اللہ کے محقوق ہے مرزوخ ہے مربوب ہے حقیر ہے محتاج ہے ہر چیز میں اللہ کا تو نے جھوٹا دعویٰ کیا لہذا ہی لیکن یہ رویت جو اس نے اپنے لیے ثابت کیا خود کو سب سے بڑا سمجھا باطل واقع میں ایسا نہ اور جو کبریائی والزمت اس نے صرف اپنے لیے قرار دیا تھا وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا تو یہ تکبر باطل اور مضموم ہے اس طرح خود کو بڑا سمجھنا ہاں جی باطل اور مضموم ہے چنانچی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدس نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نقل فرمایا علّہ ہرمائے الکبریاءدائی ہاں جی اللہ الکبریاء کبیہ جو ہے میرے ردا ہے کبری وہ بڑائی مجھ اللہ کے ردا ہے ہاں جی اور وہ عظمت و اظہار اور عظمت میری اظہار یعنی چادر ہے اور جو شاد ان دونوں میں سے کسی بھی کسی میں بھی میرے ساتھ ندا کریں ہاں جی واہ منازع نہیں واحد مِن اور جو شاد ان میں سے ہاں جی کسی میں بھی میرے ساتھ کرے یعنی اپنے لے قائل ہو جائیں جیسے پھر نے کہا میں خدا ہوں انکوم اللہ علیہ کا میں سب سے بڑا ہوں کہا تو میں اسے نار میں پھینکوں گا جانب میں ہاں جی ضلع تو جب معاملہ اس طرح ہے تو ظاہر و واضح ہوا کہ تکمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں مدہ ہوا کمال ہے ہاں جی اور اس کے غیر کے حق میں صفت نقل و ایک ہے کیونکہ باقی حقیقت میں ان کے لیے کہ حاصل ہی نہیں ہے ثابت ہی نہیں ہے اپنے لئے جھوٹا جو ہے خود کو بڑا سمجھ لیں اس کے وظبا و گمان میں خود کو بہت بڑا سمجھیں واقعی میں وہ کچھ نہیں جیسے پھر نے اپنا کو خدا سمجھا اور کا انا رب العلیٰ سمارا سب سے فلاں مرتبہ شان مرتبہ خدا ہوں ہاں جی جب وہ دعویٰ میں جھوٹا تھا امرود نے خدائی دعویٰ کیا ہاں جی وہ جھوٹا تھا شداد نے خدائی دعویٰ کیا جھوٹا تھا لالا نے سب کو دنیا میں جو ہے جلیل و خوار کر دیا ان کو نیس و نعبود کر دیا ہاں چناتی شادی خود میں بھی فرمایا کہ جو بھی میرے ساتھ ان چیزوں میں جو ہے میری ہاں جی میرے عظمت میں نظا کرے اور خود کے لیے قائل ہو جائے میں بھی بہت بڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو فکذ تو میں اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہوں تو میں اس کو آگ میں پھینک دیتا ہوں اس کا نام نشان مٹا دیتا ہوں یہ وارن لکھا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد امام راضی دوسرے بعض لغوی ہاں جی صاف نظر لوگوں کے اقوال نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجاہد نے کہا تکبر ایک لغوی ہے ہاں جی تکبر الکبریات سے مشتاق ہے انہوں نے کہا تکبر کبریات سے مشتاق اور کیبریا لغت میں الملک یعنی بادشاہت کے معنی میں قبریا لغت کے لحاظ سے بادشاہت کے معنی میں. کیونکہ بادشاہ یہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس سے اس اسی سے اور اسی سے یہ پرانی آیت خطن القم الکبریا فلاد سرس نمبر اٹھہتر میں یعنی ملک بادشاہت اس لحاظ سے المتکبر یعنی وہ بادشاہ ہاں جی کہ جس کی سلطنت کا بھی ظاہر نہ ہو میں نے ایک ہے نی ایسے اصلاح سے تو اِس لحاظ سے جب اللہ کو برنگال میں یعنی وہ بادشاہ کے جس کے صدرت کا وزائل نہ ہو اور وہ عظیم ہے کہ اس کے بادشاہت میں اس کی اپنی مرضی کا ہی حکم جاری ہوتا ہے اور کسی کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا ہے وہ اللہد القاعن اور وہ ذات یعنی وہی اللہ ہیں جو ایک ہی ذات ہے البا و قہر والے والا اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی ایسی عظمت کے مالک لوگ نہیں ہیں اس کے علاوہ فرماتے ہیں دوسرے کچھ لوگوں نے فرمایا المت کبیر بیمانِ القبیر ہیں اللہ تعالیٰ اکبر نہ ہوں حتی یوسف کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے علم یعنی سر کے عورتوں نے اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت عظیم پایا یہ عظم تہو عظیم پایا تو و الحق صبح و تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی کبیر ہے والکبیر لذیح اللہ و قبیر لِس علی کبریائی نہایت اللہ کے کبریائی کے لیے اس کے بزرگی کے لیے کوئی نہایت نہیں ہے ہاں جی ولعظیم الجی لہ سلی اظمت غائب غایتن اور ایسے عظیم ذات ہے اس کے عظمت کا بھی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے کیبریائی بھی کوئی نہایت نہیں اس کی عظمت کا کوئی انتہا نہیں ہے سب سے عظیم اور سب سے کیبریا کے مالک ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے حضوجات نامی لعبین کا عالمت کبر فی صفات اللہ ولزی اللہ کے صفات میں سے وہ ذات ہے تکبر ان ظلم عباد ایک متکبر اللہ کے صفات کے لحاظ سے وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے بہت بلند و بالا ہے ہاں بورتکبر ان کے وہ اللہ کے اپنے بندوں پر ہر کے ظلم نہیں کرواتا اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے بہت بلند و بالا ہے بہت اللہ عظیم ہے کھوریا والی ذات ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے بندوں پر اور ظلم سے پاک کو پاک جائیں تو یہ تجمہ المتکبر جب اللہ تعالیٰ کے صفحات میں سے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاکیں جو بندوں پر ظلم کرنے سے بلند والا ہے یعنی اللہ وہ پاکزات ہیں جی جو ہرگز جی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا امی اس کے برخلاف جو ہے دوسرے ترقات کے جو مشائق ہیں انہوں نے جو ہے اس کی مزید توضیحت کے عمل مشائق فقال دوسرے علما نے کہا المۃ بنزی ان براد بال کے ریاملکو تھی و توحد بلاعظمت ہاں <وَلْجَوْرُودِ> انہوں نے باد نے فرمایا جو ہے ترقت کے مشائنہ کا وہ ذات ہے جو کبریائی اور حقیقی بادشاہت کے ساتھ خاص ہے جو کبریائی حقیقی بادشاہ اور عظمت وجبرود میں وہ تفرا تنہا ہے اکیلا ہے وکیل باد نکا المتقبر الجیب عدل احسان ومن الغفران باد یعنی جو یعنی فقط اللہ ہی کی ذات ہے عظمت و جبروج جی جی پر ایک اور قول یہ ہے کہ المت کبیر وہ پاغدات ہے کہ احسان و فضل اسی کے ساتھ اسی کے ہاتھ میں ہے یا وکیرہ المت کبیر الرجیب ہے جین احسان و امین الغران المت یعنی کبیر جو ہے وہ پاغدات ہے کہ احسان و فضل اسی کے ہاتھ میں ہے اور بشش و مغربت بھی صرف اسی سے ہیں یہ فرمائے اور ایک تیسری قول وقیلا المد کبیر لی ملک کی ولا کی ہی زوال والا ہی ہی ایک اور قول یہ بھی ہے کہ المد وہ ہے کہ جس کی بادشاہت کے لیے کوئی زوال نہیں اور نہیں اور, اور نہیں جو ہے اور نہیں اس عظمت و شان مرتبہ میں کوئی اونچ نیچے اور نہیں اس کی اور نہیں ہے اس کی عظمت و شان و مرتبہ میں کوئی اونچ نیچے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عظمت کے حوالے سے اما فرماتے ہیں اس علمت سے بندے کا اگلے بھی ہے کچھ ایسا ہیں تو یہ تو جو ہے فرما حضر الاب من بندے کا حصہ بندے نے اس عصمت کبر سے جو فیض لینا ہے اور اس کے لیے خود تکبر پسندیدہ ہے وہ ہے کہ بندہ ماشو اللہ سے تکبر کرے بندے کے لیے ماشو اللہ سے تکبر کرے یعنی اللہ کے سوا ہر چیز سے خود کو بے نیاز سمجھے یہ بندے کا حصہ عالمت کبر سے اور اللہ کی عبادت سے اس لیے کرے کہ وہ ذات پاک عبادت کے لائق ہیں نہ جنت کی کے حصول کے عبادت کریں نہ ہی جہنم کے عذاب سے فرار کے لیں یہ بینا صفح المس سو چورانوے پہ ہے مم قزالی کی کتاب ہے چنانچہ مولا علیہ علیہ السلام نے فرمائے یہ بندہ کی رُس کی توضیع میں رہا ہوں سے الہی معبت کا ہاں من نار بھل منار پرور تیرے جانب کی آگ سے ڈر کر تیرے عبادت کی ولا شوقن لا شوق جنت کی ورنہ تیرے جنت کی شوق میں میں عبادت کی بل بلوجت الحلہ عبادت بلکہ میں نے تجھے جو عبادت کے احل پایا نحج بلغا جو ہے کلمات اقصار میں سے پروان نگارہ نہ میں نے تیرے آ کے خوف سے تیری عبادت کی ہے اور نہیں ہی جنت کے حصول کے شعب میں بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا اور تیرے عبادت کی توجہ نگرہ میں یہ ہے علیہ السلام کی یہ جو ہے اس مقدر کی مختصر توضی مزید توضیع آ رہا ہے